السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمد اللہ ربی العالمین واشد لا شریق اللہ واشدُ النّ محمد آبد رسول صلاۃ اللّہ وسلم و علیہ وََہ و صحابی و من تدابیہ وسن بسنت ہی علیہ بعد عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد دعویٰ سینٹر کی اس مسجد میں کی جاتی ہے ابھی تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے ارکان کیا ہیں اس کو بیان کیا تھا اور ایک ایک رکن کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح کی ہے اللہ پر ایمان میں کیا اور چیزیں داخل ہیں شامل ہیں اب مصنف رحمۃ اللّہ علیہ یہاں سے ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں مصنف کون ہیں شیخ الاسلام امام طیمیہ رحمۃ علیہ بہت بڑے امام عالم اور مجدد شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ من المان بلّہ الامان البا وصفہ بح نفص ہُو وصفہ ہُو بہ رسول ہُو محمد الصلی اللہ علیہ علیہ وسلم مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کیا کہ علیمان و بیما وس و کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ان صفات پر ایمان لانا جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا اور جن چیزوں کے ذریعے سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا یہ بہت اہم بات اور ایک اہم قائدہ مصنف نے اپنے جملے کے اندر اور عبارت کے اندر بیان کی ہے کیا قاعدہ ہے اللہ رب العالمین پر اللہ کے جو اسماں اور صفات ہیں اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ان کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم فائدہ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین کے, کے نام اور صفات پر ایمان کا مطلب کیا ہے اس عقیدے کو توحید الاسما و صفات کہا جاتا ہے اور آپ لوگوں نے اسے پہلے پڑھا اور سنا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الویت اور توحید اسماء اور صفات اور توحید علوہیت توحید روبیت کیا ہے اس بات کا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ رب ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ کی ذات روبیت سے ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اور توحید عصمہ اور صفات کیا ہے توحید عصمہ اور صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے جو اللہ کے بارے میں جو نام بیان کیے ہیں جو صفات بیان کیے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا نہ ان کا انکار کرنا نہ ان ناموں اور صفات کا غلط معنی بیان کرنا نہ ان ناموں اور صفات کی کیفیت بیان کرنا اور نہ ہی اس کی تعویل، غلط تعویل کرنا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے اسماں اور صفات پر ایمان میں داخل ہیں تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے توحید اصما اور شفاف اور تیسری قسم کیا ہے توحید الوحیت توحید الوحیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا اس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا نماز ہے روزہ ہے زکوۃ ہے حج قربانی طواف رکو سجدے نظر و نیاز قسم یہ صرف اللہ کے لیے کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرنا اس کو توحید عبادت یا توحید الوحیت کہا جاتا ہے تو توحید کی تین قسمیں ہیں توحید اسما اور صفات کے بارے میں قاعدہ کیا ہے ایک بہت ہی اہم قاعدہ انہوں نے یہاں بیان کیا, کیا قاعدہ بیان کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں یا جو صفات ہیں وہ کیسے ہم بیان کریں گے اس کا کیا وصول اور ضابطہ ہے کیا انسان اپنی عقل سے جو چاہے گا اللہ کے بارے بیان کرے گا کہ اللہ تعالی کی صفت ہے یا اللہ تعالی کے نام ہیں نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں جو بیان کیا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں صفات کے تعلق سے اور نام کے تعلق سے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا آدمی اپنی عقل سے اپنے اشتہاد سے اپنے قیاس سے اللہ کے نام اور صفات کو ثابت نہیں کر سکتا وہی نام اور صفات بیان کیے جائیں گے جن کا ذکر یا تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر کیا ہے یہ انہوں نے یہاں بیان کیا کہ علیمان بما وس و بھی ہو کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے اپنی ذات کی صفات بیان کی ہے اپنی صفات بیان کی ہے ان پر ایمان رکھنا یہاں اللہ رب یہاں مصنف نے نہیں بیان کیا کہ کی اللہ نے جو اپنا نام بیان کیا کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا ہے ایک فرقہ تھا جہمیہ جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے انہوں نے اللہ کے نام کا انکار کیا ہے باقی اور بھی جو ہیں انہوں نے اللہ کے نام کا انکار نہیں کیا ہے صفات کا انکار کیا ہے یا کچھ صفات کو اپنی عقل ثابت کیا اور کچھ سفات کا انکار کیا کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا جیسے معتضلا ایک فرقہ تھا اب بھی پائے جاتے ہیں جن کو عقل پرست کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات جب تک ان کی عقل میں کھوپڑی میں نہیں سمائے گی وہ نہیں مانیں گے قرآن کہہ رہا تو بھی نہیں مانیں گے حدیث کہہ رہی تو بھی نہیں مانیں گے ان کی عقل کے اندر وہ چیز آنی چاہیے کیونکہ ان کی عقل وہی ان کا خدا ہے وہی ان کا رب ہے وہی ان کا معبود ہے ان کی عقل جو کہی کہ وہی مانیں گے اسی لیے قرآن میں ہو یا نہ ہو اسی لیے جن صفات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نبی نے حدیثوں میں کیا اور وہ صفات ان کی عقل کے اندر نہیں آتی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کا انکار کر دیا اور جو عقل ان کی سف... مان رہے ہے صفات اللہ کی ہونی چاہیے اس کو وہ لوگ مانتے ہیں چاہے اس کا ذکر ہو یا اس کا ذکر نہ ہو ان کو معتزلہ اور عقل پرست کہا جاتا ہے تو انہوں نے اللہ کے نام کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا یا کچھ صفات کا مانا اور کچھ صفات کا انکار کر دیا تو اس لیے مصنف نے نام کے بجائے صفات کو بیان کیا ہے کہ کی نام تو اکثر لوگوں نے مانا اللہ ابوالعالمین کا کیونکہ دنیا میں یا کوئی ذات ایسی نہیں جس کا نام اور صفت نہ ہو کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی نام نہ ہو یا جس کی کوئی صفت نہ ہو تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو یہ لوگ جامعہ ہیں جو نہ اللہ کے نام کو مانتے ہیں نہ صفات کو مانتے ہیں کہتے اللہ کے نام مانیں گے تو کیا ہو جائے گا تشوی ہو جائے گی لوگوں سے بندوں سے مخلوقات سے کیونکہ بندوں کے بھی نام ہیں بندوں کے بھی صفات ہیں اس لیے انہوں نے نام اور صفات تمام چیزوں کا انکار کر دیا کہ اللہ کا نہ نام نہ کوئی صفت ہے جب کی ایسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی جس کا نہ کوئی نام ہو جس کی کوئی صفت نہ ہو نہیں ہو سکتی یہ عدم ہے نئی ناممکن چیز ہے ایسی عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے دنیا میں ایک ایک چیز کا نام ہے ایک ایک چیز کی صفت ہے چاہے بڑی ذات ہو چاہے چھوٹی ذات ہو کوئی چیز ایسی دنیا کے اندر نہیں جس کا نہ کوئی نام ہو جس کا نہ کوئی صفت ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ صفات ہے وہ جہمیاں ہیں جن کے کافر ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو اللہ کے نام کا انکار کر دے اللہ کی صفات کا انکار دے قرآن کو مخلوق کہے کہ قرآن مخلوق ہے اللہ کے کلام کو مخلوق کہے ایسے لوگوں کے بارے میں پورے صلب صالح کا اجماع اتفاق ہے تو اسی لیے مصنف نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ صفت کا کو ذکر کیا انہوں نے کیونکہ ایمان تمام لوگوں نے مانا اللہ کی جہمیہ نے اس لیے ان کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صفت کو بیان کیا اور صفت ہر نام سے ایک صفت ثابت ہوتی ہے اللہ کا نام علیم ہے العلیم اس کی صفت کیا ہو علم ہو گئی جاننا اللہ کا نام ہے القدیر اس کی ایک صفت ہوگی قدرت صفت کیا ہوگی قدرت ہو گئی اللہ کا ایک نام ہے اسمی سننے والا اب اس کی صفت کیا ہو سننا اللہ کا نام ہے البشیر دیکھنے والا اب اس کی صفت کیا ہو گئی دیکھنا تو یہ صفات کہلاتی ہیں اور یہ نام کہلاتے ہیں تو ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے اس لیے نام کے بجائے مصنف نے صفت کو بیان کیا تو یہاں بہت اہم قاعدہ مصنف نے بیان کیا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے انسان اپنی عقل اور اشتہاد پر جو ہے بھروسہ نہیں کرے گا اور اپنی اشتہاد اور عقل سے کوئی نام اور صفت ثابت نہیں کرے گا وہی نام اور صفت ثابت کرے گا جس کا ذکر یا تو قرآن میں ہوا ہو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کو بیان کیا ہو اگر نہیں بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں تو ہم اس نام اور صفت کو اللہ کے بارے میں نہیں بیان کریں گے اللہ کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا کیونکہ اللہ ہر برامین اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے اللہ نے اگر نہیں بیان کیا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت نہیں ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے تو اس لیے یہ بہت اہم قاعدہ انہوں نے بیان کیا اللہ رب العمین کے نام اور صفات کے تعلق سے کوئی نیا نام اور وہی صفات بیان کیے جائیں گے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف اور موزو روایت نہیں کیونکہ ضعیف اور موضوع روایت جو ہوتی ہیں منکر روایتیں ہوتی ہیں وہ قابل حجت یا قابل عمل نہیں ہوتی اس لیے ان سے کوئی نام اور کوئی صفت ثابت نہیں ہوگی اس حدیث کو صحیح ہونا چاہیے محدثین نے جر و تعدیل کے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہو قابل حجت قرار دیا ہو اگر ضعیف حدیث ہے تو اس سے کوئی مسئلہ یا کوئی صفت یا کوئی نام ثابت نہیں ہوگا باشماری نا تو پہلا اصول انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے کہ نام اور صفات کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ہونا چاہیے اور بہت اہم عائدہ یہ کیونکہ بہت سارے فرقے ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ رب العامن کے بارے میں ایسی صفات بیان کی جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے اپنی عقل کے مطابق عقل کہتی ہے کہ صفت اللہ کے لیے ہونی چاہیے لہذا اس صفت کو اللہ کے لیے بیان کر دیا اور بہت ساری ایسی صفات جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نبی نے حدیثوں کے اندر کیا ان کا انکار کر دیا کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ عقل کے اندر یہ صفت نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفت نہیں ہونی چاہیے ہماری عقل نہیں مانتی ہے. اس لیے اس کا انکار کر دیا انہوں نے اور جیسا کہ مصنف بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے بہت اختلاف کیا لوگوں نے کون لوگوں نے مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا ہم کو کفار اور مشرقین کی بات نہیں کرتے ہیں اسماع اور صفات جو اہل ایمان یا جو مسلمان ہیں ان کے درمیان اس کے بارے بہت بڑا اختلاف ہوا اسی لیے اسماء اور صفات کو باقاعدہ توحید کی ایک قسم بیان کیا گیا کیونکہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا تو گویا کہ وہ اس کے ایمان میں نفس اور کمی ہے جیسے کوئی اللہ رب کو سچا معبود نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا ایسے کو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کر دے نام اور صفات کو نہ مانے انکار کر دے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ توحید ہے یہ اس کا بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ نے جو بیان کیا قرآن میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیثوں کے اندر یہ توحید سے متعلق یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے اس لیے اس کتاب کے اندر مسلم رحمتہ اللہ علیہ اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے قرآن اور حدیث کی دلیلیں دے دے کر کے اللہ کے نام اور صفات کو بیان کریں گے کیونکہ ان کے زمانے میں خاص طور سے جو معتضلہ تھے عقل پرست تھے انہوں نے اس کے بارے میں بڑی گمراہیاں انہوں نے امت کے اندر پیدا کی اور بہت زیادہ انہوں نے غلطیاں کی اس کے تعلق سے نام اور صفات کے تعلق سے ان کے دور میں امام طی رحمتہ اللہ علیہ کے اور آج بھی وہ چیز چلی آ رہی ہے ایسا نہیں کہ اسے معتضلا کے ماننے والے ختم ہو گئے آج بھی موجود ہیں عشاعرہ اور ماتردی جن کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب الامن کے صفات کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفت کو ثابت کرتے ہیں فرقہ عشاعرہ اور باقی تمام صفات کا معنی غلط بیان کرتے ہیں جو معنی نہ نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے بیان کیا غلط معنی بیان کرتے ہیں غلط تعویل کر دیتے ہیں اور ایک فرقہ اس کے جو ہے فاؤنڈر ان کا نام ابو منصور ماترودی اس لیے ان کو ابو ماتر کہا جاتا ہے عشاعرہ کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام تھا ابو الحسن عشاری اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عشاء کہا جاتا ہے عشاعرہ حالانکہ انہوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لیا تھا بعد میں ابو الحسن عشری نے اپنے برے عقیدے سے گمراہیوں سے توباہ کر لیا تھا اور کتاب بھی لکھی انہوں نے لیکن ان کے ماننے والے ان کی پرانی باتوں کو مانتے نئی باتوں کو نہیں مانتے ان کو اشاعرہ کا ہے. وہ کہتے اللہ تعالیٰ کی صرف سا صفت ہے اور وہ چونکہ عقل کہتی ہے اس لیے اس کو مانتی اس لیے نہیں مانتے قرآن میں ہے اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث کے اندر ہے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ صفات ایسی ذات کے لیے ہونی چاہیے تبھی اور رب ہو سکتا ہے وہ سات صفات مانتے ہیں ان کے بعد ماترودی لوگ آئے وہ کہتے ہیں آٹھ صفت ایک اور صفت کا انہوں نے اضافہ کر دیا کیونکہ کہتی ہے یہ چیز بھی ہونی چاہیے ہماری عقل کہتی ہے بس یہ سات اور آٹھ صفات کا اقرار کرتے ہیں باقی تمام صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور وہ او تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی آگے چل کر کے مثالیں دے دے کر کے مصروف رحمۃ اللہ علیہ سمجھائیں گے تو اس لیے انہوں نے ایمان کے ارکان کے بعد سب سے پہلی جو بات بیان کی وہ اللہ رب العالمین کے عصما اور صفات کے تعلق سے کیونکہ یہ بہت اہم عقیدہ ہے یہ بہت اہم توحید ہے یہ معاف کیجئے گا ہمارے ملک میں جو حنفی اور دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اشری ماتردی ہیں سب کے سب اشری اور ماتریدی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ لوگ جو ہے عوام کو تو پتہ نہیں ہوگا بچارے عوام تو جاہل ہیں لیکن جو ان کے علماء ہیں باقاعدہ اسی عقیدے کو مانتے ہیں وہ جو عشریع اور ماتردی کا عقیدہ تھا اللہ ابلامین کے آٹھ صفات کو مانیں گے باقی تمام صفات کی تعول کرتے ہیں جتنے بھی دیوبندی ہیں اور تبلیغی جماعت کے ہیں جماعت اسلامی کے ہیں اہل حدیث اور سلفی کے علاوہ جو بھی ہیں میں کھلی بات کرتا ہوں ایک دم کھلی دعوت دیتا ہوں ہماری دعوت کے اندر کوئی داو لاکھ لپیٹ نہیں ہے ان کو چھوڑ کر جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں صرف اشری اور ماترودی آٹھ اور سات صفات مانتے ہیں باقی تمام صفات کا انکار کر دیتے دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں خلیل احمد سہان پوری رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں ان کی کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند جس پر ایک سو سے زیادہ والما کی دستخط موجود ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ والما کی سائن موجود ہے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا خلیل احمد سہارن پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو حسن عشری اور ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں سلب صالحین صحابہ تابعین کا جو عقیدہ تھا اللہ کے نام و صفات کے بارے میں اس پر نہیں مانتے لوگ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سراہت کے ساتھ لکھا ہے کہ عقیدے میں ان کو مانتے ہیں فرو میں فرو یعنی جو اصل نہیں ہے ان میں امام بو حنیفہ کو مانتے ہیں نماز کیسے پڑھنا آپ کو عورت کیسے نماز پڑھے گی مرد کیسے نماز پڑھے گا زکات کتنے میں آپ دیں گے حجاب کیسے کریں گے امرا کیسے کریں گے یہ جو مسائل ہیں مسائل میں امام بو حنیفہ کو مانتے ہیں. اور عقیدے میں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتوری کو ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے اور تصوف میں چار سلسلوں کو مانتے ہیں چشتی سیروردی قادری اور نقش بندی یہ تصوف میں صوفیت اس لیے ان کی ہاں بہت صوفیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے ہاں تو تصوف میں ان چار سلسلوں کو مانتے ہیں اور عقیدے میں ابو الحسن اشری ابو منصور ماتوریدی کو مانتے اور فرو امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کو مانتے کیا امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا عقیدے میں تم نے ان کو اپنا امام ہی نہیں بنایا ہے آپ سب لوگ نہیں جانتے ہوں گے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے ہندو بندیوں نے کہ عقیدے میں امام بنیفا کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں یہ میں کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں آپ پوچھ لیجئے ان سے ان کی کتابوں کے اندر درج ہے باتیں انہوں نے لکھی ہم لوگ گلزام نہیں لگاتے کسی کے اوپر جی وہ عقیدے میں توحید میں امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں عقیدے میں ابو منصور ماترودی ابو حسن شریف کو مانتے اسی لیے وہ اہنف جن کا عقیدہ سلفی تھا سلف صالح کے عقیدے پر تھے ان کی کتابوں کو نہیں پڑھاتے ہیں انہی میں سے ایک عالم گزرے امام اور علامہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ ابو جعفر تہاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے مذہب اناف کے ان کی کتاب عقیدہ تحاویہ وہ ہم نے یہاں پڑھی ہے سعودی عرب کے اندر اور ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے جو اہل حدیث مدارس اس کتاب کو پڑھاتے ہیں لیکن کسی بھی دیوبندی اور حنفی کے مدرسے میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے آپ پوچھ لی جا کر کے نہیں پڑھاتے ہیں حالانکہ وہ حنفیت امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کو بیان کیا وہ عقیدہ جو سلب صالحین کا صحابہ کا عقیدہ اس کو بیان کیا اس لیے چونکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے یہ سب ماتردی اور عشری ہیں اس لیے ان کے عقیدے کو کتاب کو نہیں پڑھاتے ہیں وہ لوگ دوسری کتابیں وہ لوگ اپنے مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں پوچھ لیجیے گا دیو فون کر کے اور اپنے اپنے ملکوں میں جو حنفی اور دیوبندی مدرسے ہیں ہمیں کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں. ان کی کتاب وہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب ہم نے یہاں سعودی عرب کے اندر پڑھا اور ہمارے ہندوستان میں بھی اب تمام مدرسوں کے اندر اہل حدیث جو مدارس ہیں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ تحاویہ اور اس کتاب کی شرح کی ایک حنفی عالم نے ابن و ابلز الحنفی رحمتہ اللہ علیہ بہت لمبی شرح کی ہے اور اس کتاب کی تخریج کی حدیثوں کو بیان کے امام البانی رحمت اللہ علیہ جی ہاں تو وہ کتاب نہیں پڑھاتے ہم لوگ کیونکہ اس کتاب کے اندر صحیح عقیدہ اور صحیح منحط بیان کیا ہے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے وہ عقیدے میں امام بھنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے اسی لیے امام بھنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جبکہ یہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے امام بھنیفا کا عقیدہ نہیں تھا امام منیفا کے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے لیکن عرش کہاں ہے دنیا میں ہے یا آسمان پر یا زمین میں یا آسمان یا ہوا میں معالف ہو مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے کون کہتا ہے یہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے وہ امام منیفا رحمت اللہ علیہ کے فتح کو نہیں مانتے تو ایمان اور عقیدے اور توحید میں امام ونیفا رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں تسلیم کرتے ہیں کس میں تسلیم کرتے ہیں نماز کیسے آپ پڑھیں گے سینے پر ہاتھ باندھ دیں گے یا نیچے ہاتھ باندھیں گے رفادین کریں گے کہ نہیں کریں گے ہے کہ نہیں اس دور سے عامن بولیں گے کہ نہیں بولیں گے سور فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں مانتے ہیں اور بھی مسائل ہیں ان میں مانتے ہیں امام بس کاش یہ لوگ الٹا کیے ہوتے تو بہتر ہوتا کاش یہ لوگ عقیدے میں امام بنیفا کو پر امام تسلیم کرتے تو ان کے عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی لیکن عقیدہ چھوڑ دیا امام بھنیفا رحم کو لا گا اور یہ المیہ ہے کہ جو چاروں امام کہتے ہیں نا چاروں امام کے تینوں اماموں کے ماننے والوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے کے ماننے والے بھی امام شافعی کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی فروں مانتے ہیں اسی لیے ہمارے ہندوستان میں یہ جو کیرلا وغیرہ کے علاقہ ہے جو شافئی ہیں پکے قبر پرست ہیں قبروں کی پوجا کرتے ہیں قبروں پر سجدے کرتے ہیں قبروں پر دھمال بچاتے ہیں پکے پر قبر پرست ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو شاف کہتے ہیں آپ کے کوکن میں بھی وہی لوگ تھے اب تو یہ دو بندی وغیرہ آئے تھوڑا سا اس وجہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے ورنہ وہ بھی سب کے سب قبر پرست تھے وہ لوگ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے تو یہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں لیکن قبروں کی پوجا کرتے ہیں کٹر قسم کے جو ہے قبر پرست لوگ ہیں یہ حالانکہ شافعی کہتے ہیں تو عقیدے میں امام بنیفا امام شافی کو نہیں مانتے لوگ ایسے آپ دیکھیے امام مالک کے ماننے والے آپ دیکھیے سوڈان اور ان علاقوں میں جو اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں وہ بھی امام مالک کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں لوگ اس لیے ان کے ہاں بھی دیکھیے جادو اور تصوف اور صوفیت اور قبر پرستی جو ہے بھری ہوئی ہے ان کے ہاں بھی وہ امام امام مالک کو نہیں مانتے عقیدے کے اندر ایسے ہی معاملہ اناف کا بھی ہے ہم انہیں اناف نہیں کہتا ہوں میں میں انہیں دیوبندی کہتا ہوں اس لیے کہ آناف تو صحیح ہیں جو امام منیفا کے عقیدے پر ہو اور ان میں ایسے لوگ ہوئے ہی ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ کے عقیدے پر کچھ لوگ ان گن سکتے ہیں ورنہ سارے لوگوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا امام کے عقیدے کو نہیں مانتے امام منیفا رحمۃ اللہ کے عقیدے کو مسائل میں صرف مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں اگر الٹا کیے ہوتے تو بہت بہتر ہوتے کیونکہ اصل عقیدہ میرے بھائی آپ اگر نماز میں رفادائ نہیں کرو گے آپ کی نماز ہو جائے گی آمین نہیں بولو گے زور سے آپ کی نماز ہو جائے گی یہ بھی نبی کی سنت ہونا چاہیے لیکن اس سے اہم کیا ہے عقیدہ اور توحید ہے یہ عقیدہ صحیح کیجئے سمجھ رہے نا اگر آپ آمین رفادین نہیں کریں گے اور آپ کا عقیدہ صحیح تو جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ آمین رفادین کریں اور عقیدہ نہ صحیح تو جنت کے اندر نہیں جائیں گے آپ کیونکہ عقیدہ یہ بنیاد ہے یہ یہ اہم ہے یہ عقیدہ توحید بنیاد اور اہم ہے لہذا پہلے ایمان اور عقیدے کس لاہ کیجیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں جی نماز چھوڑ کے بھی ہاتھ پڑھ لیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی رفادین نہیں کرو گے سینے پر نہیں باندھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی اگرچہ سنت کے خلاف ہوگا یہ امان نبی کی سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا زور سے آمین کہنا رفادین کرنا نماز میں چار جگہوں پر شروع میں رکو میں جاتے ہوئے رکو سب اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے اندر کرنا ہمارے بھی کی متواتر سنت ہے یہ آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا کبھی رفادن منسوخ نہیں ہوا ہے آپ کریں گے الحمدللہ نماز سنت رسول کے مطابق لیکن یہ عقیدہ جیسا اہم نہیں ہے یہ عقیدہ زیادہ ہے میرے بھائیوں تو عقیدے کی ہم اصلاح کرتے ہیں زیادہ اس پر زور دیتے ہیں سنت بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو عقیدے میں امام بھی منیفا رحمت اللہ علیہ کو نہیں ہیں لوگ صرف امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف نسبت کرنے والے سعودی عرب کے اندر عرب ملکوں کے اندر وہ ام اپنے امام کے عقیدے پر نہیں ہیں اپنے امام کے عقیدے پر وہی لوگ ہیں باقی یہ جو امام منیفا امام مالک امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دین اینا جو گزرے ہیں ان کے ماننے والے ان کی طرف نسبت کرنے والے تمام لوگوں نے اپنے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا لیکن جمام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے متم عین کی طرف نسبت کرنے والے ہیں ان میں نائنٹی چند لوگ ایسے گزرے ہیں دو تین چار پوری تاریخ کے اندر جنہوں نے جن کا عقیدہ عشری اور ماتریدی تھا ٹھیک ہے ورنہ 99 نائن پوائنٹ اور کر لیجیے سب کے سب اپنے امام کے عقیدے پر قائم ہے جی تو عقیدہ میرے بھائیوں یہ اہم ہے یہ اصل بنیاد ہے یہ عقیدہ اس کی اصلاح زیادہ ہونی چاہیے تو یہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب عشری اور ماتریدی وہ نہیں مانتے امام جو ہے بنیفا رحمتہ اللہ واللہ تعالیٰ کے تمام نام کو مانتے تمام صفات کے اقرار کیا کرتے تھے یہ لوگ نہیں مانتے تمام چیزوں کا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن دو بندی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں اس کا غلط معنیٰ بیان کرتے ہیں عشری اور ماترودی کا جو عقیدہ ہے آئے آئے کی ساری باتیں ان شاء اللہ تفصیل میں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ رب کے یہ صفات ہیں لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم کس طریقے سے کیونکہ کسی نے دیکھا ہے کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ مثال دی جائے گی کہ بندو جیسے نہیں یہ سب نہیں کیا جائے گا اللہ کے شاعن شان ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اکیلی ہے اور اس کے برابر نہیں اس جیسی کوئی ذات نہیں ایسے اللہ ابراہن کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے شاعن شان ہیں اس کی ہم مثال نہیں دیں گے کہ بندو جیسی یا اس طریقے سے اس کی کیفیت نہیں یہ سب نہیں کہا جائے گا باشماری کی نہیں سمے آ رہی ہے اب آپ مخلوقات ہی میں دیکھ لیجئے مخلوقات میں مخلوقات کے اندر بہت سارے صفات پائی جاتی ہیں جو مشترک ہیں لیکن کیا سب برابر ہیں کیا ایک جیسی ہیں ہمارے پاس بھی کان ہے چونٹی بھی کان ہے سنتی ہے لیکن ہمارا کان ایک ہاتھی کا کان چونٹی کا کان دونوں برابر ہے ہاں؟ برابر ہے دونوں ایک جیسے ہیں جب مخلوقات بھی یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں باللہ اللہ ظالی وہ تو سب سے نرالی ذات اللہ ابراہین کی جب اللہ کی مخلوقات میں فرق ہے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے کبوتر کے پاس بھی آنکھ ہے چیل کے پاس بھی ہاتھی کے, کے پاس بھی آنکھ ہے کیا ساری آنکھیں جیسی ہیں کہ فرق ہے اس میں فرق ہے نا کیفیت میں بناوٹ میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے تو جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ ابامین کی ذات تو سب سے نرالی ذات ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں لہٰذا اللہ ابامین کی صفات ہیں وہ بھی اللہ ابامن کے شاہن شاہان ہیں ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی ہم کیفیت نہیں بیان کرتے ہم کہتے کہ اللہ عرص پر مستوی ہے کیسے ہے کیفیت نہیں معلوم لیکن عرص پر اللہ تعالی جلوہ فروض ہے اس لیے مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے مدینے کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر درس دے رہے تھے تو ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ اربامن کی ذات عرش پر کیسے مستوی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سردی کا زمانہ تھا جب اس کا یہ سوال سنے پسینے سے شراب اور ہو گئے چہرے پر ان کے پسینے آ گئے اور یعنی یہ سوال سن کر کے پریشان ہو گئے کہ تم اللہ رب العامین کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہو اس طرح کا سوال کرتے ہو تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ کی اللہ رب العامین کے تعلق سے کہ اللہ رب العامین پر ایمان لانا واجب ہے معلوم اللہ عرص پر جلوہ فروز ہے ہم کو معلوم ہے جلوہ فروز اللہ تعالی عرص پر بلند ہے یہ معلوم ہم کو والکیف و لیکن کیفیت نہیں معلوم ہم کو اللہ عرص پر جلوہ فروز ہے لیکن کیسے کیفیت ہے اس کے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے المان و بہی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال انہوا اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ عرض پر کیسے جلوہ افروز ہے بدات ہے یہ پھر انہوں نے کہا کہ تو بداتی لگتا ہے اپنے طلبہ اور شاگردوں کو حکم دیا اس کو مسجد سے نکال دیا گیا اس آدمی کو جس نے سوال کیا تھا نکل نکلوا دیا نکال دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ایک قائدہ ہو گیا امام مالک نے بیان کیا اللہ رب الامن کے نام اور شباحت کے تعلق سے کہ اللہ اور بلامک جو صفات ہیں وہ صفات کو ہم مانتے ہیں لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں پوچھا اس لئے ہم بھی نہ پوچھیں جیسا اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں کیسی آنکھیں ہمیں نہیں معلوم لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے اللہ تعالی کی انگلیاں ہیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ایمان لانا ضروری کیوں اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا اس کے نبی نے بیان کیا اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے نہ انکار ہو گیا قرآن کا آیتوں کا انکار ہو گیا نبی کی حدیثوں کا انکار ہو گیا ان لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا اس کا دوسرا معنی بیان کر دیا کہ ہاتھ کے معنی قدرت کے ہیں اللہ نے بلایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے है? اللہ کی دو قدرت ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اس لیے جو ہے یہ سارے معنی انہوں نے بیان کیے ٹھیک ہے تو یہ جو قاعدہ یہاں بیان کیا مسنی رحمتہ اللہ بہت اہم قاعدہ بیان کیا کہ کی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ صفات قرآن سے ثابت ہوں گے اور حدیث ثابت ہوں گے ہم اپنی طرف سے کوئی صفت اور اللہ العالمین کوئی چیز نام کچھ نہیں بیان کر سکتے تو یہ بہت اہم قاعدہ بہت سارے قاعدے میں لکھ کر کے لایا تھا کہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے لیکن آج جو ہے اسی پر ہماری بات جو ہے زیادہ آگے ہو گئی اور وقت زیادہ نکل گیا ہے اس لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ صفات کے کچھ قاعدے اور کچھ اصول اور ضابطے اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے مستقبل میں آنے والے دروس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج جو ہم نے پڑھا میرے بھائی یہ کہ اللہ ارب کے جو نام یا جو صفات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا نبی نے بیان کیے سیدیشوں میں ہم ان تمام نام اور صفات کو مانیں گے اس پر ایمان لائیں گے ان کی کوئی غلط تعویل نہیں کریں گے غلط معنی نہیں بیان کریں گے نہ ان کا انکار کریں گے ٹھیک ہے نہ ان کی تشبیہ دیں گے تشبیح یعنی بندوں یا مخلوقات کی جیسی یہ صفت ہے نہیں یہ سب نہیں کہا جائے گا کیوں نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے شاعن شان ہیں اس جیسی کسی کے پاس کوئی صفت نہیں ہے بات مارے کی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یہ ایمان توحید اسما اور صفات کہلاتا ہم اس کی تصویر ہی دیں گے کہ اللہ کی آنکھیں نوز بلّہ کروڑ بار نوز بلّہ کہ ہماری جیسی آنکھیں نہیں ایسا کرنا یہ کفر ہو جائے گا یہ نہیں جائز ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب الامی نے نہیں یہ بات بیان کی اللہ کی آنکھیں اللہ کے شائن شان ہیں اللہ کے ہاتھ اللہ کے شاعن شان ہیں ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں اور چوپائے اور جو گائے بیل بھینس کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں شروع کے دونوں کے ہاتھ کہا جاتا ہے کیا وہ ہاتھ اور ہمارے ہاتھ برابر ہیں؟ جب ہمارے اور مخلوق کے درمیان فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے اونچی بڑی ذات ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا اپنے دماغ کے اندر ایک چیز بٹھا لی کہ اگر اللہ تعالی کے ہاتھ مانیں گے اللہ کی صفت مانیں گے تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا مخلوق جیسے ہو جائے گا اس لیے اس کا تو انکار کر دیا یا تو اس کا غلط معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ ہے یہاں پر اللہ تعالی کی آنکھ سے مراد نگرانی ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے بھی اللہ تو نگرانی کر ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ نگرانی کر ہی رہا اللہ بصیر دیکھنے والا تو انہوں نے کیا کیا اپنے دماغ کے اندر ایک پہلے سے چیز بٹھا لی. کہ اللہ کے نام مانیں گے اللہ کی شفات مانیں گے تو یہ چیز ہو جائے گی مخلوق جیسے ہو جائے گا جبکہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے تو ہم کہتے بھائی اپنے دماغ میں یہ گندگی گندگی آپ نے کیوں بھر لی پہلے سے یہ گندگی اپنے دماغ میں کیوں آپ نے بھر لیا کہ اللہ اور برامین کی شفات بتانے سے بندوں جیسی مخلوق کا جیسی ہو جائے گی اللہ کی مخلوقات ہی کے اندر صفات پائی جاتی ہیں فرق ہے فرق ہے تو کیسے ہوگا یہ ہم اللہ کے بارے میں نئی عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ذالک اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ملیں گے وہ سارے پھل دنیا کے اندر ہیں وہی وہ نام ہوں گے لیکن کیا یہ پھل اور وہ پھل دونوں برابر ہوں گے ہاں؟ مٹھاس میں ذائقے میں حجم میں کیا برابر ہوں گے نہیں فرق ہوگا دونوں کے اندر تو جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے یہ تو پھر اللہ اور بامن کی ذات تو سب سے اونچی ذات ہے سب سے نیالی ذات ہے فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا بہت فرق ہے اس کا لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی بندے کسی مخلوق سے تصویر نہیں دیتے نا از بلا اس کا اس کی تشبیح دینے کو حرام سمجھتے اس کو کفر سمجھتے ہیں اگر کوئی بندوں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تسبیہ دیتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری صفات اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے شایہ نشان اللہ کے ذات کے شاع نشان کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ان صفات کا معنی یہ ہے اللہ نے کہا وجہ ہے اللہ کے لئے چہرہ وہ سب چہرہ کے ہوتے ہیں ید کا اللہ ہر الام کے اللہ کے دو ہاتھ ہیں ید کو ہاتھ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس لیے ہم اس کو ید مانتے لیکن کیسے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے تو آج یہ قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جو صفات اللہ نے قرآن کے اندر یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان کیا اس پر ایمان لانا یا اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں اگر صفات پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کے نام پر ایمان نہیں لاؤ گے اس بات کے انکار کر دو گے تو گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے یہ, یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے کیونکہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا نام اور جس کی صفات نہ ہوں اگر نام و صفات کے انکار کر دیں گے گویا کہ آپ ایک ایسی چیز کو پوجا کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کو ذات کو رب مان رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے عدم ہے نا, نا, معدوم ہے وہ چیز اس کا وہ ہے ہی نہیں ہے وہ اس لیے نام و صفات کا ماننا ضروری ہے یہ اللہ رب العامین پر ایمان میں داخل میرے بھائی ٹھیک ہے تو آج یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ان شاء آگے آنے والے دنوں میں اور قائدے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العمین ہمیں صلاب سارن کے عقیدے پر قائم رکھے میرے بھائی اور جو اہل بدعت ہیں ان کے عقیدے اور ان کے اللہ الب العلام ہم سب کی حفاظ ہومائے. یہ سب اساس اور بنیاد ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے کیا, کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر جی ہاں پڑھیے ان لوگوں کتابوں کو اس میں کیا کیا ان لوگوں نے گل کھلایا ہے اور کیا کیا عقیدے انہوں نے اپنے اپنے بارے میں بیان کیا ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلب ساری کے عقیدے پر قائم کیامین و صلابینہ محمد ولا علی و صابا مل آخر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ